اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و اور طالبات اور دوستوں السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے چوتھے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح پچھلے لیکچر آپ کو فائدہ مند نظر آئے اور مشکل فائدہ مند تھے یہ لیکچر بھی ان جیسا ہی ہوگا تو اگر آپ کو یاد ہو ہم پچھلے لیکچر میں بات کر رہے تھے کہ ہاؤ ڈیٹا ویئر ہاؤس از اور آپ کو یاد کرانے کے لیے ڈفرینٹ کس چیز سے ڈفرینٹ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے ڈفرینٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے جس کو کہ ایم آئی ایس سسٹم بھی کہا جاتا ہے ڈفرنٹ ای آر پی سسٹم سے یعنی کہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم ان سے ڈفرینٹ کیسے ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس ان سسٹم سے ڈفرینٹ بتانے کی ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ٹریننگ اور ایجوکیشن اور بیک گراؤنڈ ان سسٹمس کے ریفرنس سے ہی ہے تو جب تک آپ کو ڈفرینس پتا نہیں چلے گا ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ان سسٹم سے آپ یہ اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا چیز ہے تو ساتھیوں اس کے ساتھ ہم اگلے ڈیفرنس کی طرف چلتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس جب ایک کمپنی میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کی ایکٹیویشن کا جو پیریڈ یا دورانیا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے وہ دورانیاں عام طور پہ بارہ گھنٹے ہوتا ہے اور ہفتے میں چھ دن ہوتا ہے لیکن جب اس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے تو بہت ساری چینجز آتی جاتی ہیں چینجز پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتا ہے پہلی بات تو آپ یاد رکھیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈسیزن میکرز استعمال کرتے ہیں اور ڈسیزن میکرس چوبیس گھنٹے دفتر میں موجود نہیں ہوتے دفتر میں نہیں بیٹھتے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکورٹی گارڈ بارہ گھنٹے کی شفٹ لگاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ گھنٹے کی شفٹ لگاتا ہے لیکن وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس اس کے لیے نہیں بنایا گیا ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر زیادہ دیر کے لیے دفتر میں موجود ہوتا ہے لیکن سپورٹ سسٹم یا ڈیٹا ویئر ہاؤس اس کے لیے نہیں بنایا گیا اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک اے ٹی ایم سسٹم کو دیکھیں جس پہ کہ آپ اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں اور پیسے نکالتے ہیں وہ اے ٹی ایم سسٹم چوبیس گھنٹے دن کے کام کرتا ہے چوبیس گھنٹے دن کام کرتا ہے اور ہفتے کے سات دن وہ کام کرتا رہتا ہے اس لیے کہ لوگوں نے اس میں سے پیسے نکالنے ہیں کارڈ ڈالنا ہے اور پیسے نکال لیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ہے جس نے کہ چوبیس گھنٹے چلنا ہے اور سات دن چالو رہنا ہے اگر وہ چالو نہیں رہے گا تو بینک بزنس لوز کرے گا ڈسیزن سپورٹ سسٹم ڈیٹا ویئر ہاؤس اس نے چوبیس گھنٹے نہیں چلنا ڈسیجن میکرز دن کے 24 گھنٹے موجود نہیں ہوتے سارا ہفتہ دفتر میں نہیں آتے تو یہ ایک فرق ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے لیکن جب ڈسیزن میکرس ڈیٹا ویئر ہاؤس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کو اس سے فوائد معلوم ہونا شروع ہوتے ہیں تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے اور جب ڈیٹا ویئر ہاؤس کا استعمال بڑھتا ہے تو یہ ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس نے دن میں بارہ گھنٹے سے زیادہ اپ رہنا ہے اپ سے مطلب میرا یہ ہے کہ اٹ should بی ورکنگ اٹ شڈ بی آن لائن فار دا ڈیسیزن اب ہوتا کیا ہے کہ جس طرح ڈسیزن میکرس ڈیٹا ویئر ہاؤس کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی ڈپینڈنس ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ بڑھتی جاتی ہے اس طرح یہ ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جاتی ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو زیادہ دیر کے لیے آن لائن ہونا چاہیے اور پھر لمٹ ایسی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ چھ دن کی ریکوائرمنٹ سے ریکوائرمنٹ آگے چلی جاتی ہے اور ڈسیزن میکرس یہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ہفتے کے ساتھ کے ساتھ دن اپ رہنا چاہیے یہ تو ایک کرف تھا ایکسپٹینس کرف کہ لیں سے آپ کانفیڈینس کرف کہہ لیں سے آپ یا کچھ اور کہہ لیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اپ رہنے کی ریکوائرمنٹ بڑھتی گئی لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے ایک اور بھی اینگل ہے اس بات کا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایسی کمپنیز استعمال نہیں کرتی جیسے آپ کے نکڑ پہ کریانے کی دکان ہے وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس استعمال نہیں کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جی یا چلیں کریانے کی دکان کے بات نہیں کرتے ہم ایک ویڈیو رینٹل سٹور کی بات کرتے ہیں جس کی دو برانچز ہیں شہر میں ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیٹا بیراؤز استعمال نہ کر رہا ہو کیونکہ اس کے پاس اتنا ڈیٹا بھی نہیں ہے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے اور ایسی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کرتے ہیں کہ جن کی جن کا گلوبل کوریج ہے جن کی شاخیں پاکستان بھر میں ایک دو نہیں ہیں بلکہ پندرہ بیس ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہیں اور جن کی پریزنس یا جن کے دفاتر پاکستان کے علاوہ ایک دو ملکوں میں نہیں ہیں بلکہ بہت سے زیادہ ملکوں میں ہیں پچاس ملکوں میں ہیں یا اس سے بھی زیادہ ملکوں میں ہیں ایسے سیٹ اپس میں کیا ہوگا کہ جو محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ the sun never sets آن those businesses دنیا کے ایک حصے میں جب لوگ سو رہے ہوں گے تو دوسرے حصے میں لوگ جاگ رہے ہوں گے ایسے ہی ہوتا ہے تو وہ بزنس جس نے ڈیٹا ویئر ہاؤس اسٹیبلش کیا ہوا ہے وہ اگر دنیا کے ایک حصے میں بند ہے تو دنیا کے دوسرے حصے میں وہ چالو حالت میں ہے اس لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس کو تو بند نہیں کر سکتے آپ گلوبل بزنس کی بات ہو رہی ہے اس لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو اپ رہنے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک تو بڑھتی جاتی ہے اور دوسرا جو بڑے بزنسز ہیں ان کے لیے یہ ضرورت بلکہ یہ نیسیسٹی ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس چوبیس گھنٹے اپ ہونا چاہیے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم ایک ڈفرینس کی بات کر رہے تھے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم سے کیسے فرق ہے کہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم تو چوبیس گھنٹے چلتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے جو شروع میں بات کی تھی شروع کے لیکچرز میں کہ ایک باؤنڈری بلر کر رہی ہے بٹوین ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم اور ڈیٹا ویئر ہاؤس تو جس چیز کو ہم ریفر کر رہے ہیں یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ایکٹیو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ ہم اس کو ڈیٹیل میں ذکر نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ کورس کا ایسا نہیں ہے مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ اور ایسا اپ رہنے کی ضرورت آج آتی جاتی ہے بڑھتی جا رہی ہے ایزیئر سیٹ دین ڈن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے بات کی تھی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا اپلوڈ کرنا بیچ میں ڈالنا زیادہ فیزیبل ہے بیچ آپ سمجھتے ہیں نا کہ بلک میں ڈیٹا ڈالنا زیادہ فیزیبل ہے اس لیے کہ جو ڈیٹا اپلوڈ کرنے کی کاسٹ ہے یا خرچہ ہے وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے سارے ریکارڈس کے اکراس تو ریکارڈ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا پر ریکارڈ کاسٹ کم آئے گی لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس چوبیس گھنٹے آپ ہو تو چوبیس گھنٹے آپ ہونا تو اس وقت فائدہ مند ہے جب جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں بڑی کمپنی کی ساری دنیا میں وہ ٹرانزیکشنز ریفلیکٹ بھی ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ورنہ چوبیس گھنٹے آپ رکھنے کا فائدہ کیا ہے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ بھائی اگر ایک کمرے میں کوئی بندہ ہی نہیں بیٹھا ہوا تو اے سی چلا کے کیا کرنا ہے کس کو ٹھنڈا کرنا ہے دیواروں کو ٹھنڈا کرنا ہے کیا تو ڈیٹا ویئر ہاؤس کو جو لوڈ کرنا پڑے گا اس کی مختلف لوڈنگ اسٹریٹجیز ہیں جس کا ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جیسے کہ بلک لوڈ ہے جیسے انکریمنٹل ریفریش ہے یا نیئر ریئل ٹائم ریفریش ہے تو کافی اس میں ایشوز آتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات چیت ہوگی تو ایک یہ فرق میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس فرق کیسے ہے دوسرے سسٹم سے اب ساتھیوں طلبا و طالبات ہم دوسرے یا آج کے لیکچر کے دوسرے فرق کی طرف چلتے ہیں جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمس یا ایم آئی ایس یا ای آر پی سسٹم کے ساتھ ہے اور وہ کیا ہے وہ فرق ساتھیوں اس سلائیڈ پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈز ناٹ فالوز دا ٹریڈیشنل لائف سائیکل آف سافٹ ویئر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بہت سارے یا چند طریقے ضرور پڑے ہوں گے یا پروسیجرز پڑے ہوں گے جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہوتے ہیں جس میں سے ایک جو بڑا مشہور ہے اور بڑا پاپولر ہے ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں نہیں ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ میں ایم آئی ایس سسٹمز کی انوائرمنٹ میں اس کو کہتے ہیں ایس ڈی ایل سی سسٹم ڈویلپمنٹ لائف سائیکل سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کیا ہے تو عام طور پہ یہ اس طرح چلتا ہے کہ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں وہ یوزر ریکوائرمنٹ لے کے آتے ہیں یوزر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے یوزر بتاتے کہ مجھے یہ چیز چاہیے مجھے یہ چیز چاہیے مجھے یہ چیز چاہیے یوزر ریکوائرمنٹ کو لے کے ڈیٹا بیس بنتی ہے یوزر ریکوائرمنٹ کو لے کے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم بنتا ہے بات سمجھ ہیں میری آپ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اگر بات سمجھنا سوال ضرور پوچھا کریں آپ جب تک سوال نہیں پوچھیں گے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا اور ساتھ دوست مل کے ساتھ نہیں سیون دوست ساتھ مل کے کانسیپٹس کو ری چیک کیا کریں دوسرے کے تو بات ہو رہی تھی کہ جب آپ نے یوزر ریکوائرمنٹ لی اور پھر آپ نے پروگرام لکھا جس کو کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ جو آپ نے پروگرام لکھا اس پروگرام سے رپورٹس پھر جنریٹ ہوتی ہیں رپورٹس آپ کو جو بھی چاہیے تھی سمریز یا ریزلٹس چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر 3 میں میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ مثالیں بھی دی تھیں اگزامپلس کوشچنس کی دی تھیں کہ ایسی رپورٹس میں کیا ہوتا ہے تو یہ رپورٹس جو ہیں یہ سمجھیں کہ اس کا انڈ ہے ایک سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا ٹھیک ہے جی اس میں آف کورس پروگرامنگ ہے اس میں ٹیسٹنگ ہے اس میں ڈاکیومینٹیشن ہوتی ہے اس میں سارے لوازمات ہوتے ہیں جو کہ سافٹ ویئر میں ہوتے یہ تو ہو گیا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیے یا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے لیے جو کہ کنوینشنل طریقہ ہے جو آپ پڑھتے رہے ہیں آپ جانتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے وہ تھوڑا فرق نہیں ہے کافی فرق ہے ہم نے کہا تھا ایس ڈی ایل سی ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کہتے ہیں سی ایل ڈی ایس یہ کیا ہوا جی سی ایل ڈی ایس سی ایل ڈی ایس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ ایس ڈی ایل سی کا ریورس اس کا الٹ الٹ سے مطلب یہ ہے کہ ایم آئی سسٹم بنانے کے لیے یوزر ریکوائرمنٹ آپ نے پہلے لی تھی لیکن ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لیے یوزر ریکوائرمنٹ بعد میں ملتی ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے یوزر ریکوائرمنٹ بعد میں کیسے ملتی ہے یوزر ریکوائرمنٹ بعد میں اس طرح ملتی ہے یوزر کو تو نہیں پتا کہ اس نے کون سے سوال پوچھنے ہیں جب اس کو آپ ڈیٹا ویر ہاؤس بنا کے دیتے ہیں جب ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جاتا ہے ڈیٹا ویر ہاؤس کیسے بنتا ہے آپ اس میں ڈیٹا لوڈ کرتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں کہ ڈیٹا میں کوئی بایسنس تو نہیں ہے بائسنس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا صحیح ہے صحیح کا کیا مطلب ہوا یہ کافی ڈیٹیل میں آگے لیکچرز آئیں گے ای ٹی ایل میں اور ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ میں جس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو ساتھیوں بعد یہ ہو رہی تھی کہ ڈیٹا میں بائسنس کیا ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیٹا بائسنس سے کیا مطلب ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ لوگ آن لائن رجسٹریشن کرا رہے ہیں یا لوگوں نے کسی پرفارمے کو ہاتھ سے فل کیا تھا اور آن لائن رجسٹریشن کی صورت میں بھی اور پرفارما فل کرنے کی صورت میں بھی یئر آف برتھ بتانا تھا اب اگر لوگ اپنا ایئر آف برتھ نہیں بتاتے کسی وجہ سے تو وہ خانے ظاہر خالی رہ جائیں گے خالی چھوڑ دیے جائیں گے آن لائن رجسٹریشن میں اگر ایئر آف برتھ کی ڈیفالٹ ویلیو میں چار زیرو تھے زیرو تو جو شخص رجسٹریشن کرا رہا تھا اس نے ایک انٹر مارا اور آگے چلا گیا تو جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم تھا اس میں ایئر آف برتھ زیرو چلی گئی اسی طرح جب ڈیٹا انٹری آپریٹر کے پاس ایسے رجسٹریشن فارم آئے کہ جن میں ایئر آف برتھ نہیں دیا ہوا تھا تو ان کے سامنے بھی ایک سکرین یقیناً تھی جس میں ایک ڈیفالٹ ویلیو تھی اور انہوں نے انٹر مار دیا اور بات آگے چلی گئی جب یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا آیا اور اس کی کوالٹی چیک کی تو ایک ہسٹوگرام بنایا گیا ہسٹوگرام نے یہ بتایا گیا کہ اس ایئر آف برتھ کے کتنے لوگ ہیں اس ایئر آف برتھ کے کتنے لوگ ہیں ایئر آف برتھ کے کتنے لوگ ہیں اس کو ہسٹوگرام بھی کہتے ہیں اس کو فریوینسی ڈسٹریبیوشن بھی کہتے ہیں تو جب ایسا ہسٹوگرام بنے گا تو اس میں ایک اسپائک آ جائے گی spike, ایک پیک اس میں آئے گی اور پیک کہاں پہ آئے گی ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی عمر سو سال سے زیادہ ہے تو یہ ڈیٹا میں بائسنس ہے اس کی خاصی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ میں تو میں یہ آپ کو یہ بتا تھا کہ جو ڈیٹا کا لائف سائیکل ہے جو کہ ایس ڈی ایل سی کا انورس ہے انورس کو سگنیفائی کرنے کے لیے ان الفابیٹس کو الٹا لکھا گیا ہے تو پہلے آپ نے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنایا ڈیٹا کو انٹیگریٹ کیا اس کی بائسنس چیک کی اور اس کے بعد آپ نے پروگرامنگ کی ود ریفرنس ٹو ڈیٹا یاد رکھیں کہ جو ٹریڈیشنل سائیکل ہے اس میں پروگرامنگ ہوتی ہے ود ریفرنس ٹو یوزر ریکوائرمنٹ یہاں پہ پروگرامنگ ود ریفرنس ٹو یوزر ریکوائرمنٹ نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ آئی نہیں آئی کیوں نہیں جب یوزر ڈیٹا ویراؤز کو استعمال کرے گا جب اس کے سامنے ڈیٹا ویراؤز کی ایک سکرین آ جائے گی اور وہ کیوریز رن کرنا شروع کرے گا تو تب اس کو پتا چلے گا کہ اس کو کیا چاہیے تھا اور وہ یوزر ریکوائرمنٹ رکھ کے پھر آگے بات بنے گی تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ٹریڈیشنل جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے اس میں یوزر ریکوائرمنٹ سے بات شروع ہوئی تھی لیکن جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کا لائف سائیکل ہے اس میں یوزر ریکوائرمنٹ پر بات ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں اور ٹریڈیشنل لائف سائیکل میں اب ہم ایک اور فرق کی طرف جائیں گے جو کہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل فرق ہے ٹیکنیکل فرق سے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے بھی آپ کو ذرا تھوڑا حد تک تھوریٹیکلی اور کچھ مثالوں کی مدد سے یہ سمجھایا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس فرق کیسے ہوتا ہے ڈفرنٹ کیسے ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک کیوری دکھاتا ہوں اسپیسیفک پرٹیکولر کیوری جو کہ ٹرانزیکشن سسٹم میں رن کی جاتی ہے اور میں آپ کو ایک کیوری دکھاتا ہوں جو کہ ایک اسپیسیفک ہے ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ رن کی جاتی ہے اور میں آپ کو یہ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا ایک دلچسپ بات کہ یہ دو کیوریز میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ہم اگلے پوائنٹ کی طرف اگلا پوائنٹ کیا ہے اگلا پوائنٹ ٹیپکل او ایل ٹی پی کیوری تو جو دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو انٹرویو کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں کام کرتے رہے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں کام کرتے رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ کاغذ پینسل آپ کے سامنے رکھا ہے مجھے ایک ایسی کیوری لکھ دیں جو کہ ٹپکل ڈیٹا ویئر ہاؤس سسٹمس پہ چلائی جاتی ہے بدقسمتی سے آج تک کوئی کیوری یہ لکھ کے نہیں دے سکا اس لیے کہ لوگوں میں کنسپٹ نہیں ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کیا ہوتا ہے اس کی کیوریز کیسے ہوتی ہیں اسی لیے میرے ساتھی آپ لوگ یہ کورس لے رہے ہیں اور اسی لیے میں نے کورس کے شروع میں آپ کو یہ کیوری دکھا دی ہے جس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے ڈیٹیل میں تو پہلے ہم ایک ٹیپیکل کیوری دیکھتے ہیں او ایل ٹی پی سسٹم کی یعنی کہ آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم تو کیوری آپ کے سامنے ہے جیسے کہ آپ کیوری میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹرانزیکشن ٹیبل سے ڈیٹا نکالنا چاہ رہے ہیں ٹرانزیکشن ٹیبل کا نام ہے ٹی ایکس انڈر ٹیبل اور اس میں سے ہم کیا نکالنا چاہ رہے ہیں ہم ٹرانزیکشن ڈیٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور بیلنس نکالنا چاہ رہے ہیں کس کے بارے میں چاہیے ہم کو یہ معلومات ایک پرٹیکولر اکاؤنٹ کے بارے میں چاہیے اکاؤنٹ آئی ڈی وہ کیا ہے وہ ہے ٹو یہ ایک اکاؤنٹ آئی ڈی ہے چونکہ آپ ڈیٹا بیسس پڑھتے رہے ہیں تو آپ کو یقیناً یہ پتا ہوگا کہ جو ٹرانزیکشن ٹیبل ہے اکاؤنٹ آئی ڈی جو کالم ہے وہ پرائمری کی ہوگا اور وہ ساری یونیک ویلیوز ہوں گی تو ساتھیو جب یہ کیوری رن ہوگی تو جو ٹرانزیکشن ٹیبل جس میں سے کیوری نکالی گئی ہے اس پہ آلریڈی انڈیکسنگ ہوئی ہوئی ہے پرائمری کی کے اوپر اور وہ فوری وہاں سے ٹرانزیکشن نکل کے آ جائیں گی اس, اس شخص کی ٹرانزیکشن نکل کے آ جائیں گی اب مثال کے طور پہ اگر یہ ٹرانزیکشن ٹیبل اے ٹی ایم ٹرانزیکشن ٹیبل تھا تو مہینے میں کتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس ایک اے ٹی ایم کارڈ ہے جو پچیس ہزار روپے جس پہ آپ نکال سکتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی تنخواہ بھی پچیس ہزار سے زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یا شاید اس سے زیادہ دفعہ ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ کی آن این ایوریج سال کی کتنی ٹرانزیکشنز ہوں گی اگر ہم ایک سال کا ٹرانزیکشن ٹیبل کو دیکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر تھری میں ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم ہسٹوریکل ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو ہسٹوریکل ڈیٹا ایک خاص کوانٹٹی کا ایک خاص ٹائم پیریئڈ کا اور ایک خاص بزنس کے لیے رکھا جاتا ہے تو ازیوم کرتے ہیں اس ماحول میں یا اس انوائرمنٹ میں ایک سال کا ڈیٹا تھا تو بہت ہوا تو اس میں 24 نہیں تو 30 ٹرانزیکشن نکل کے آ جائیں گی اس سے زیادہ ٹرانزیکشن کیا ہوں گی اتنے رزلٹ نکلیں گے نا اس سے زیادہ تو رزلٹ ہو نہیں سکتے اگر اگر اے ٹی ایم کارڈ کی لمٹ کم تھی تو ہو سکتا ہے ٹرانزیکشن تھوڑی زیادہ نکلیں بجائے پچیس کے تیس نکلیں یا پینتیس ٹرانزیکشن نکلیں اس سے زیادہ ٹرانزیکشن نہیں نکلیں گی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اور یہ جو ٹرانزیکشنس نکالی جائیں گی کسی شخص کے بارے میں اس کے لیے اب یہ تو نہیں ہوگا کہ میں جو ٹرانزیکشن نکال رہا ہوں وہ میں کراچی کی بھی دیکھوں اور نیو یارک کی بھی دیکھوں اس لیے کہ جو اس شخص کی ٹرانزیکشن ہیں اگر وہ پاکستان میں ہے تو زیادہ تر سال کی ٹرانزیکشن پاکستان کے اندر ہی ہوں گی یہ تو نہیں ہوگا کہ جی کبھی نیو میں ٹرانزیکشن کی اس نے کبھی اس نے ساؤتھ افریقہ میں کی کبھی اس سنگاپور چلا گیا تو ٹیبل عام طور پہ ایک ہی ہوگا جو شاید پاکستان کے بارے میں ہو تو یہ ایک ٹپیکل کیوری ہے او ٹی پی سسٹم کی جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اب ہم اگلی کیوری کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک ٹپیکل ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کیوری ہے یہ کیوری جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ ٹیپیکل ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کیوری ہے اس کیوری میں خاص خاص باتیں کیا ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو خاص بات اس میں یہ ہے کہ ہم بہت سارے ایٹریبیوٹ کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے ود ریفرنس ٹو پریویس کیوری پچھلی کیوری کے ریفرنس سے مطلب آپ اس کا بیلنس جاننا چاہتے ہیں اس کی عمر جاننا چاہتے ہیں اس کی سیلری جاننا چاہتے ہیں اس کا جینڈر کے بارے میں آپ کو انٹرسٹ ہے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ایج اور جینڈر ٹرانزیکشن ٹیبل میں کبھی نہیں رکھی جاتی توت نہیں بنتی اس کی تو یہ تو فرق ٹیبل ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک جوائن آپریشن ہوگا پھر جب ہم ایج کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایج ایک فکس ایج نہیں ہے بلکہ ایک رینج ہے ایج کی تیس اور چالیس سال کے درمیان اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ پھر آپ اس کی ایجوکیشن میں بھی انٹرسٹڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو کسٹمر کے بارے میں ڈیٹا آپ کے سامنے آئے وہ گریجویٹ ہو اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے ایک جوائن آپریشن بھی چل رہا ہے کیا آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے اس کیوری میں اور پچھلی کیوری میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا کہ ان میں کیا فرق ہے لیکن چند فرق تو بڑے واضح ہیں کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کیوری تھی اس میں آپ نے ایک سے زیادہ ٹیبلز کو کیوری کیا اس میں آپ نے ملٹیپل ریکارڈس کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں آپ اور اس میں ریزلٹس بھی زیادہ نکل کے آئیں گے رزلٹس زیادہ نکل کے کیسے آئیں گے بڑی بات بڑی واضح ہے ریزلٹ زیادہ نکل کے اس لیے آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک رینج آف ایٹریبیوٹس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں رینج آف ایٹریبیوٹس مختلف ایٹریبیوٹس کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور جو آپ نے پیرامیٹرس دیے ہیں وری کے اندر جیسے ایج ہے وہ ایج آپ نے فکس نہیں کی ایج کی آپ نے رینج دے دی ہے ٹھیک ہے جی اور آپ نے ایک ایجوکیشن کا اس میں پیرامیٹر بھی لگا دی ہے یہاں بھی کوئی رینج ہو سکتی تھی لیکن میں نے آسانی کے لیے رینج نہیں دی تو ان میں موٹا موٹا فرق کیا ہے موٹا فرق تو یہ ہوا کہ جو او ٹی پی کیوری تھی وہ ایک ایسے کالم کے اوپر تھی جس پہ آپ نے آلریڈی انڈیکسنگ کی ہوئی تھی اور وہ پرائیمری کی تھی اس میں کوئی تیس پینتیس ریکارڈ نکل کے آئے اس سے زیادہ نکلیں گے نہیں جو آپ نے ڈیٹا ویلاس کی کیوری چلائی ہے اس میں کوئی پرائمری کی استعمال نہیں ہو رہی دیکھیں اس میں کوئی پرائمری کی استعمال نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی پرائمری کی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ویلیو پہ کیوری کرتے ہیں ایسی اسپیسیفک ویلیو کیوری میں رکھتے ہیں جو کہ یونیک ویلیو ہے یہاں پہ ایسی کوئی یونیک ویلیو نہیں ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم میں پرائمری کی بڑی کی چیز ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایسی بات نہیں ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پرائمری انڈیکس کا yeah. یہ ہم انڈیکسنگ میں ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے پرائمری انڈیکس وہ کالم ہے جو کہ وہ ایٹریبیوٹ ہے جو کہ جوائن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایسے کالم پہ انڈیکسنگ کی جاتی ہے جس کو پرائمری انڈیکس کہتے ہیں تو فرق تو یہ پتہ چلا او ایل ٹی میں بھی او ایل ٹی پی سسٹم میں پرائمری کی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں پرائمری انڈیکس ہے او ایل ٹی پی انوائرمنٹ کے اندر اس کے اندر آپ نے ایک اسپیسیفک ویلو پہ کیوری کی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤز میں آپ نے کیوری نہیں کی ہے او ایل ٹی پی انوائرمنٹ میں آپ کے پاس 30-35 نکل کے آئے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آپ کے پاس 30 پینتیس سو یا ہزاروں میں ریکارڈ نکل کے آ سکتے ہیں او ایل ٹی پی میں آپ کی کیوری ایک ٹیبل پہ چلی تھی ڈیٹا ویئر ہاؤز میں اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے آتا ہے یہ کافی ڈیٹیل سلائڈ ہے اور یہ کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہے کہ او ایل سسٹم ڈیٹا ویئر سے کیسے فرق ہے اور وہ جو فرق ہے وہ key کی پیرامیٹرس کی بیسس کے اوپر فرق بتایا جا رہا ہے اور میں اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں شاید میں سارے پوائنٹ نہ بتاؤں کیونکہ اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا آپ کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اور ڈیٹیل آپ کو اگر کوئی چوریز ہیں تو آپ ای کے تھرو سوال بھی پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ سلائڈ جو آپ کے سامنے ہے اس میں ایکسپلین کرتا ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤس آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں دو کالم ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کا اور او ایل ٹی پی کا کالم اور پہلی روز سکوپ کی ہے تو ڈیٹا ویئر ہاؤز از ایپلیکیشن نیوٹرل ایپلیکیشن نیوٹرل کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بینک نے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنایا ہے تو وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس یہ نہیں ہوگا کہ ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس چیکنگ اکاؤنٹس کے لیے ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس کریڈٹ کارڈس کے لیے ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس لیزنگ کے لیے بلکہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایک ہی آبجیکٹ کے بارے میں ہوگا اور وہ ابجیکٹ کیا ہے وہ کسٹمر ہے تو اٹس ایپلیکیشن نیوٹرل جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ہوتے ہیں وہ ایپلیکیشنفک ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک انوینٹری مینجمنٹ سسٹم ہے آپ کے پاس ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ہے آپ کے پاس ایک ایچ آر سسٹم ہے ایک بینک کے پاس ایک چیکنگ اکاؤنٹس کے لیے ایک سسٹم ہے دیئر دے آر ایپلیکیشن ڈیٹا ویئر ہاؤس از اے سنگل سورس آف ٹروتھ یہ ٹروتھ کو میں نے ڈبل کورس میں لکھ دیا ہے ڈبل کوٹس میں لکھنے کا ساتھیوں مطلب یہ ہے کہ اس کے لٹرل میننگ نہیں لیے گئے لٹرل میننگ کا مطلب ہے کہ جو لفظ لکھا ہے اس کو اگر آپ ڈیشنری میں دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا تو سنگل سورس آف ٹروتھ کو میں نے ڈبل کورس میں کیوں لکھا ہے وہ میں نے اس لیے لکھا ہے جیسے میں نے آپ کو لیکچر تھری کے اینڈ میں تقریباً بتایا تھا کہ اٹس ناٹ اے کمپلیٹ ریپازیٹری کمپلیٹ ریپازیٹری آپ نہیں کر سکتے اس فائنشل اسپیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں اکنامک افیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں اور اس کے پوٹینشل بینیفٹس دیکھنے پڑتے ہیں اس لیے سنگل سورس آف ٹروتھ رکھنا فیزبل نہیں ہے اس کے مقابلے لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے ڈیٹا براؤز میں اس کی ملٹیپل کاپیز نہ ہوں ملٹیپل کاپیز کیسے آتی ہیں یہ میں آپ کو آج کے ہی لیکچر میں جو کہ ابھی لیکچر چل رہا ہے میں اس کے تقریباً اینڈ میں بتاؤں گا کہ ملٹیپل کاپیز کیسے آتی ہیں وہ ڈیٹا مارٹس کی صورت میں آتی ہیں او ایل ٹی پی سسٹم میں ہم کسٹمر کی بات کر رہے ہیں تو کسٹمر کا ریکارڈ جو اس کے چیکنگ اکاؤنٹ میں ہے نام ہے اس کا ایڈریس ہے اس کا فون نمبر ہے وہی ڈیٹا اس کے اے ٹی ایم اکاؤنٹ کے اندر بھی ہوگا ڈیٹا بیس میں ہوگا نام بھی ہوگا ایڈریس بھی ہوگا اور اگر اس نے کوئی آپ سے گاڑی لیز کی ہے تو لیزنگ سسٹم میں بھی سارا اکاؤنٹ موجود ہوگا مطلب کہنے کا کہ یہ ہے کہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہوگی ریپیٹیشن ہو رہی ہوگی اور یقین کریں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ریپیٹیشن میں کنسٹینسی کبھی نہیں ہوگی ڈیٹا ویئر ہاؤس ایوالوز اوور ٹائم مطلب کیا ہے اس کا ساتھیو مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ڈبا کھولا اس میں سے سی ڈی نکالی آپ نے کمپیوٹر میں ڈالی بٹن دبایا اور لو اینڈ بی ہول چیز انسٹال ہوئی اور یو آر ان بزنس ایسی بات نہیں ہے ڈیٹا وغیرہ ڈیولپ ہوتا ہے اس میں ڈیٹا آتا ہے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے اس کی صفائی ہوتی ہے ایکسٹریکشن ہوتی ہے وہ لوڈ ہوتا ہے اس پہ کیوریز چلتی ہیں اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں مسائل نکل کے آتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور یہ ون ٹائم کام نہیں ہے بھائی ڈیٹا تو جنریٹ ہو رہا ہے ڈیٹا آتا رہے گا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ نہ صرف ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے ڈیٹا ویئر میں بلکہ جو ڈیٹا پچھلے سے پانچ سال کا ہے وہ ایک دن میں تو ڈیٹا ویراؤز میں لوڈ نہیں ہوگا ایک دن میں وہ ٹرانسفارم بھی نہیں ہوگا ایکسٹریکٹ بھی نہیں ہوگا تو ڈیٹا تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آتا رہے گا تو ڈیٹا ویئر ہاؤس ایوالو ٹائم آپ کو پتہ چلا کہ جی, نہیں جی ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹ تھی آپ نے اس میں ہارڈ ویئر اور ایڈ کر دیا آپ کو پتا چلا کہ جی نہیں یہ جو چیریز چل رہی ہیں, مجھے اس میں اس طرح کی انڈیکسنگ چاہیے وہ آپ نے انڈیکسنگ کر دی پتا چلا کہ جی ڈیٹا جی, دوبارہ سے آ گیا کوئی اور جوائن چلانا ہے وغیرہ وغیرہ مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ایوالو ہوتا ہے ڈیولپ ہوتا ہے او ایل ٹی پی سسٹم میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ جس نے او پی سسٹم بنایا ہے اس کمپنی کے بندے کو بلا لیں. یا بزار سے ایسا سسٹم خرید لیں سیل توڑی سیڈی ڈی ڈالی اور کام شروع ہو گیا بہت بڑا فرق ہے اسکوپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک اور فرق وہ یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس گیوز یو این انسائٹ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا بزنس کیسے چل رہا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ it tells you how your business is running آپ کو دکھاتا ہے آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کا بزنس کیسے چل رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو او ٹی پی سسٹم رنز یور بزنس او سسٹم آپ کے بزنس کو چلاتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے پھر بہت سارے فرق ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا رہا ہسٹوریکل ڈیٹا ہے ڈیٹیل ڈیٹا ہے جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ہوتا ہے اس میں سمری ہوتی ہے ساتھ ایک اور میں بڑا آپ کو فرق بتانا چاہوں گا جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس اور او ایل ٹی پی سسٹم میں ہوتا ہے او ایل ٹی پی سسٹم کو آپ بڑی محنت کے ساتھ بڑے ایفرٹ کے ساتھ فرسٹ نارمل فارم میں رکھتے ہیں پہلے تو تاکہ اس میں سمری کوئی نہ ہو پھر اس کو آپ سیکنڈ نارمل فارم میں لے کے آتے ہیں پھر اس کو آپ تھرڈ نارمل فارم میں لے کے آتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ اس کو کہتے جی ہم نے وائس کارڈ نارمل فارم میں لے کے آ ہیں یا کوئی ففتھ نارمل فارم میں لے کے آتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے بہت سے مقصد ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ڈیٹا اپڈیٹ کرنے میں اناملیز نہ ہو ڈیٹا کی ڈپلیکیشن نہ ہو میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوتا ڈیٹا انسرٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ڈیٹا ویئر ہاؤز میں جو کی پیرامیٹر ہے وہ پرفارمنس ہے اس لیے کہ ڈیٹا اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے کام جلدی کرنا ہے اس لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس از سلائٹلی اینڈ سلیکٹولی ڈی نارملائزڈ مطلب کیا ہوا اس کا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو پیچھے بیک اینڈ پہ آپ نے اسکیما بنایا ہے اس کو آپ پہلے بڑی محنت سے نارملائز کریں گے اور ہم کافی ڈیٹیل میں اگلے لیکچرز میں بات کریں گے کہ اس کو آپ نے سلیکٹیولی خراب کیسے کرنا ہے ڈی نارملائز کیسے کرنا ہے آپ کو میں ایک ڈی نارملائزیشن کی ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دوں آپ نے کبھی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب ایئر کرافٹ کیریئر پہ جہاز لینڈ کرتا ہے ایئر کرافٹ کیریئر پہ جہاز لینڈ کرتا ہے آپ کبھی غور کریں اس کے پیچھے دم میں ایک ہک لگا ہوتا ہے جس کو ٹیل ہک کہتے ہیں اور ایئر کرافٹ کیریئر کے ڈیک کے اوپر ایک رسا ہوتا ہے تو جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو وہ ہک اس رسے میں پھنستا ہے آ کے جہاز کو روک لیتا ہے اس کو کہتے ہیں کنٹرولڈ کریش کریش ہے لیکن کنٹرولڈ ہے مطلب ہے کہ بینیفیشل ہے تو ڈی نارملائزیشن بھی ایک بینیفیشل چیز ہے اور بڑے طریقے سے اور بڑے سمجھداری سے کی جاتی ہے کیونکہ اگر کنٹرول کریش میں کنٹرول نہ رہے تو جہاز ضائع ہو جائے گا پائلٹ اس سے زیادہ قیمتی چیزیں ضائع ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ڈیٹا فیئر ہاؤس کو آپ طریقے سے ڈی نارملائز نہیں کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا باقی جو کیوریز کی بات تھی وہ تو میں نے کو بتا ہی دی مثال دی میں نے کو دونوں کیوریز تھیں ان کو میں نے ایکسپلین بھی کیا اب ایک اور ایسپیکٹ جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو او ایل ٹی پی سسٹم سے فرق کرتا ہے وہ رسپانس ٹائم کی بات ہے رسپانس ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جواب آپ کا کتنی دیر میں جواب آتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا ہوں آپ کو جواب دیر میں کیسے آتا ہے جی تو جواب دیر میں کس طرح سے آتا ہے اس کی بڑی واضح سی بات ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا بہت زیادہ ہے ٹیبلس بہت بڑے بڑے ہیں اس لیے جب آپ چوری رن کریں گے تو ان ٹیبلز کو ایکسیس کرنے میں اس پہ جوائن چلانے میں جیسا کہ آپ کو چوری میں دکھایا تھا زیادہ ٹائم لگے گا تو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں فوری فوری جواب تو چاہیے بھی نہیں ہوتے فوری جواب آ بھی نہیں سکتے اس لیے رسپانس ٹائم زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک او ٹی پی سسٹم دیکھیں یا ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم دیکھیں سٹم از ڈیولپڈ آپٹمائزڈ فار پرفارمنس سول پرپز از پرفارمنس جواب بہت جلدی آنا چاہیے جواب سیکنڈ میں آنا چاہیے آپ اور کریں اگر آپ ایک اے ٹی ایم سسٹم پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور جا کے آپ ایک اس میں کارڈ ڈال دیں اپنا اے ٹی ایم کارڈ ڈالیں اور جو تھا نا وہ ایک منٹ کے بعد یا سیورل منٹ کے بعد کچھ رسپونڈ کرتا ہے تو آپ کے پیچھے تو ایک لائن لگ جائے گی لوگوں کی اور وہاں ہو سکتا ہے جھگڑا ہو جائے وہاں پہ اور لوگ اس اے ٹی ایم کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اس بینک سے پیسے نکلوا لیں اے ٹی ایم سسٹم کو جلد جواب دینا ہے فوری جواب دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے مقابلے میں جو ڈیٹا ویئر ہاؤز ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے جو یوزر ہیں ان کی پیچھے لائن ہی لگنی لائن کیوں نہیں لگنی اس لیے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤز کو ڈیسیجن میکرز نے استعمال کرنا ہے اور ایک ادارے میں چند ڈسیزن میکرز ہوتے ہیں اس لیے لائن لگنے کا سوال نہیں ہے جی اس لیے لوگ سوچ بھی سکتے ہیں انتظار کر سکتے ہیں سوچ کس طرح سکتے ہیں کہ جو ریزلٹ نکل کے آئیں گے اس کے بارے میں ڈسیزن میکر سوچے گا اور اس سوچنے سے نئے سوال پیدا ہوں گے اور ان نئے سوالوں کے جواب اس نے حاصل کرنے ہیں اس لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ویسے بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جواب جلد آئے جلدی جواب آنا چاہیے تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو انفارملی بتایا ٹائم کے ریفرنس سے اب میں تھوڑا سا اس کو فارملی آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤز میں ودھ ریفرنس ٹو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ٹائم کا اسپیکٹ کیا ہے ٹائم کا کمپیرزن کیا ہے اس کے لیے ہم اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں کمپیریزن آف ریسپانس ٹائم جو آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز ہیں جو کہ او ایل ٹی پی سسٹمز ہوتے ہیں ان میں جواب کو جلدی آنا چاہیے ڈیٹا ویئر ہاؤز انوائرمنٹ میں بھی کچھ ایسے سسٹمز بنائے جاتے ہیں جس میں پرفارمنس کا بڑا ہائی اسپیکٹ لیا جاتا ہے جس میں پرفارمنس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ سسٹمز کیا ہیں ان میں سے ایک سسٹم کو کہا جاتا ہے او لیب آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ او لیب آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ او لیب میں جو آن لائن ہے اس میں کوئی چیز آن لائن نہیں ہوتی عجیب سی بات ہے آن لائن نہیں ہوتی لیکن جیسے کہ آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم واقعی آن لائن ہوتا ہے تو اول ایپ سسٹم جو کہ ایک ڈیسیزن سپورٹ سسٹم ہے اس کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے میں اس پہ کافی لیکچرز ہوں گے اس کے, با... اس کے بارے میں کہ جواب پانچ سیکنڈ کے اندر اندر آتا ہے انڈر فائیو سیکنڈس تو یہ اول ایپ ہوتا ہے اول ایپ کی ڈیٹیل تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ میں نے آپ کو بتائی بھی تھی شاید پہلے لیکچر میں وہ یہ ہے کہ آل پاسبل ایگریگیٹس کو کمپیوٹ کر لیا جاتا ہے اور ان کو اسٹور کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ایسا جی یو آئی بنایا جاتا ہے گرافکل یوزر انٹرفیس کے پوائنٹ اینڈ کلک کے ساتھ ڈیٹا ریٹریو ہوتا ہے انڈر فائیو سیکنڈس مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ جب ہم آن کی بات کرتے ہیں تو منٹس میں بات نہیں ہوتی جب آپ سیکنڈس میں آنے چاہئیں تو یہ تو بات ہوگی آن کی اولا ایپ کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ڈیٹا ویئر ہاؤز جو ہارڈ کور ڈیٹا ویئر ہے جہاں آپ سلا رہے ہیں وہاں پہ چونکہ جوائن آپریشنز ہیں ٹیبل سائزز بہت بڑے ہیں اس لیے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جواب چند منٹس میں آئے گا انڈر فائیو سیکنڈ نہیں جواب چند منٹس میں آئے گا یہ ایک اسٹینڈرڈ چیز ہے کہ جواب منٹس میں آئے گا اور ایسا ہوتا ہے اور اس کو پھر ہم پرفارمنس ٹیوننگ سے اس ٹائم کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ انڈر منٹس ہی رہے سیورل منٹس زیادہ نہ ہو اس سے اب ہم اس کے تیسری ایپلیکیشن کی طرف آتے ہیں تیسرے ٹول کی طرف آتے ہیں میں آپ کو ایک سلائڈ کے بعد بڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ ٹول کیا ہے وہ ایپلیکیشن کیا ہے اس کو ہم ڈیٹا ماائنگ کہتے ہیں تو ڈیٹا ماائنگ میں کیا ہوتا ہے ڈیٹا ماائنگ میں آپ کے کمپلیکس ایلگردمس چلتے ہیں آپ نے ایلگردم کا کورس پڑھا ہے ڈیٹا اسٹرکچرس پڑھے ہیں تو ڈیٹا ماائنگ میں بہت سی ٹیکنیکس ہیں جیسے کلسٹرنگ ہے جیسے کلاسیفیکیشن ہے جیسے نیورل ورکس ہیں ڈیسیجن ٹریز ہوتے ہیں ریگریشن انالیسز ہوتی ہے یہ اس کے خاصے کامپلیکس الگوریدمز ہوتے ہیں کمپلیکس کا مطلب کیا ہے کمپلیکس کا مطلب ان کی ٹائم کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں سے اکثر پرابلمز جو ہیں جو وہ این پی کمپلیٹ ہوتی ہیں آپ نے الگو کے کورس میں پڑھا ہوگا تو جب ایسے الگوریدمس آپ چلاتے ہیں تو ان کے جواب منٹس میں نہیں آتے کیونکہ ڈیٹا سیٹس بہت بڑے ہیں بہت زیادہ ہیں تو ان کے جواب اٹ کو ٹیک ڈیز is not acceptable hours تو so, this was the comparison of different response times for a data warehouse environment تو so, ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے کمپیرزن آف رسپانس ٹائمس کی اور ہم نے بات کی اولاب کے بارے میں کہ اول ایپ کا رسپانس 5 فائیو ہونا چاہیے ہم نے یہ بات کی کہ جو کمپلیکس کیوریز ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ چلتی ہیں ان کا جواب منٹس میں آ جانا چاہیے اور میں نے آپ کو یہ بتایا جو ڈیٹا مائننگ کے جو الگوریزمز ہیں جس کو کہ ہم ٹیکنیکلی زیادہ ہیورسٹکس ہی کہیں گے جو جب بڑے ڈیٹا سیٹس پہ چلتے ہیں تو ان کا جواب گھنٹوں میں آتا ہے آورز میں آتا ہے تو میں نے اب تک آپ سے بہت ساری میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں بہت سی چیزوں کے نام لیے ہیں. جیسے میں نے ای ٹی ایل کا نام لیا آپ کے سامنے یعنی کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ میں نے آپ سے ایم کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو آپریشنل کے بارے میں بتایا میں نے ڈیٹا مارٹ کا لفظ بھی آپ کے سامنے بولا تھا میں ڈیٹا ویراؤز تو خیر پہلے لیکچر سے کہتا آ رہا ہوں اس کے بعد میں نے آج ایک نئی چیز کا نام بھی بول دیا شاید پہلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا جس کا نام اول ایپ ہے ڈیٹا مائننگ کے بارے میں بھی بات کی تو آپ کا کنفیوز ہو جانا اٹس بٹ نیچرل کنفیوز کرنا آپ کا میرا مقصد نہیں تھا کہ آپ کو کنفیوز کیا جائے مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتایا جائے اور وہ ماحول پیدا کیا جائے وہ ماحول کریٹ کیا جائے کہ جہاں پہ ان سب چیزوں کو لا کے آپ کو جوڑ کے دکھایا جائے کہ یہ سب کچھ مل کے ہاؤ اٹ آل فٹس ٹوگیدر تو میں نے آپ کو ایک بہت بڑی پزل کے مختلف پیسز کے بارے میں بتایا ہے اور یہ کورس اس سارے پیسز کی ڈٹیل کے بارے میں ہوگا کہ ڈیٹیل کیا ہیں ان پیسز کی تو میں ابھی جو آپ کو سلائیڈ دکھانے لگا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے بڑی اہم سلائیڈ ہے اور اس سلائیڈ میں ان سارے پیسز کو ایک ایک کر کے باری باری آپ کو جوڑ کے میں دکھاؤں گا اور میں آپ کو سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ارد گرد کیا چیزیں ہوتی ہیں کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور وہ آپس میں کس طرح بات چیت کرتے ہیں آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپس میں کیسے چلتے ہیں تو ساتھیوں یہ بتانے کے لیے اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کیا ہے پٹنگ دا پیسز ٹوگیدر یہ اگلی سلائیڈ ہے اور اب جو آپ کے سامنے سلائیڈ آئے گی اس میں کچھ کر کے باری باری پیس بائی پیس ٹکڑے ٹکڑے ہو کے وہ ساری چیزیں آئیں گی اور میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا یہ پیسیز آپس میں کیسے جڑتے ہیں کیسے بات چیت کرتے ہیں تو اب ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں ساتھیوں تو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی خالی سی اسکرین ہے اس میں ایک تو آئی ٹی یوزر ہیں جو کہ بہت سارے ہیں جو کہ آپ کو اپنی اسکرین کے لیفٹ سائٹ پر نظر آ رہے ہوں گے اور کئی اکیلے اکیلے سے چند ایک بزنس یوزرز ہیں جو آپ کو شروع سے بتایا تھا کہ آئی ٹی یوزرس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن بزنس یوزر بہت ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے جنرل مینیجرس چیف ایگزیکٹنگ آفسر تو صرف ایک ہی ہوتا ہے البتہ مینیجرس بہت سارے ہوتے ہیں ڈیٹا ایمٹی آپریٹرز بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ آپ لیفٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں تو یہ جو آئی ٹی یوزرز ہیں یہ ایکسیس کرتے ہیں سیمائی اسٹرکچرڈ یا سیمی اسٹرکچرڈ ڈیٹا سورسز جو اسٹرکچرڈ نہیں ہوتے اسٹرکچرڈ کا مطلب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فکس فارمیٹ نہیں ہوتا کوئی فکس سیکوینس چیزیں نہیں چل ہوتی تو یہ افکورس میں اسٹرکچرنگ ضرور ہوتی ہے. تو یہ سیمی اسٹرکچرڈ یا سیما اسٹرکچرڈ سورسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے جو کسی آ, کمپنی کا ویب سائٹ ہے ڈیٹا وہاں بھی پڑا ہوتا ہے وہاں بھی جو اس کا سرور اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ لاگنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ اس کے سارے ایکشنز جو یوزرس کے ہوتے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں ڈیٹا وہاں بھی اویلیبل ہوتا ہے یہ بھی ایک ڈیٹا سورس ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپ ڈرائیوس کا سمبل ہے آرکائو ڈیٹا ہے پرانا ڈیٹا ہے بہت پہلے کا پڑا ہوا ہے جس کو کہ آن لائن ہی رکھا گیا ہوا لیکن ڈیٹا تو پڑا ہوا ہے ایک بینک ہے پچھلے بیس سال سے تیس سال سے چالیس سال سے کام کر رہا ہے اس کا ڈیٹا تو ٹیپس میں پڑا ہوا ہے تو یہ آرکائو ڈیٹا بھی ہے جس کو کہ ہم نے دیکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کے آپریشنل ڈیٹا بیسز ہیں یہ وہ ڈیٹا بیسز ہیں جو کہ آپ کے صرف فار اگزامپل اگر آپ یونیورسٹی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو جو رجسٹریشن کی انفارمیشن ہے رجسٹریشن سسٹم ہے اس میں جو ہے لائبریری سسٹم اس کا ڈیٹا ہے یہ اکاؤنٹنگ سسٹم ہے اس کی ڈیٹا بیسز کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے تو آپریشنل ڈیٹا بیسز بھی یہاں موجود ہیں اور یہ جو ایرو میں آپ کو دکھایا ہے یہ بائی ڈائریکشنل ایرو ہے یعنی کہ آئی ٹی یوزر جو ہیں وہ ڈیٹا کو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں آرکائو ڈیٹا کو بھی سیمراسٹرکچر ڈیٹا کو بھی آپریشنل ڈیٹا کو بھی آرکائیو ڈیٹا کو وہ کیوں اپڈیٹ کریں میں کچھ سکتا ہے فارمیٹنگ کے ایسے ایشوز جس کو ٹھیک کرنا جائے مثال کے طور وہاں کوئی ایسا فارمیٹ ڈیٹا کا تھا جس کو کہ آپ نے چینج کر کے ایس کی میں لے کے آنا ہے وہ سب ایفسٹک فارمیٹ تھا اس کو ایس کی میں کے آنا ہے اور اف کورس یہ جو آئی ٹی یوزرز ہیں یہ ویب کو بھی بہت فیز میں ایکسیس کرتے ہیں یہ یہ جو ایروز کی ڈائریکشن ہے بڑا اس کے سگنیفیکینس ہے سگنیفکینس یہ ہے کہ جو بہت سارے آئی ٹی یوزرز ہیں یہ ان ڈیٹا سورسز کو ریڈ بھی کر رہے ہیں اور رائٹ بھی تو یہ پاس ڈیٹا سورسز ہیں جس کو میں ڈیٹا ٹیئر بھی کہہ ہوں اور کو میں تو یہ وہ جگہیں ہیں سورسز ہیں جہاں پہ ڈیٹا اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے بڑا کرٹیکل چیز ہے جس کو کیا کہتے ہیں ای ٹی ایل یا ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سارے سورسز ہیں ان سورسز سے آپ نے ڈیٹا کو نکالنا ہے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اس ڈیٹا کو آپ نے ایسی شکل میں لے کے آنا ہے کہ وہ کنسسٹنٹ ہو انٹیگریٹیبل ہو اسٹینڈرڈائزڈ ہو اس کو ٹرانسفارم کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹا کو لوڈ کرنا ہے یہ لوڈ اتنا آسان نہیں ہے اس میں مختلف لوڈنگ اسٹریٹجیز ہیں ان کے اپنے ایشوز ہیں ان کے اپنے پرابلمز ہیں ان کے اپنے اسپیکٹس ہیں یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ڈیٹا ای ٹی ایل کے بعد کہاں جائے گا ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ڈیٹا جائے گا آپ میری بات سمجھے ساتھیو کہ آپ نے ان سارے سورسز سے ڈیٹا لیا اور اس کو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈال دیا آپ نے بعض ڈائگرام میں شاید آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا ڈائریکٹلی جا رہا ہے آئی ٹی یوزر سے یہ ذرا خطرے کی علامت ہے کیونکہ اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ ڈیٹا پراپرلی ٹرانسفارم ہو گیا اور اگر کرپٹ ڈیٹا ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جانا شروع ہو گیا تو اس کے بڑے دورس خراب نتائج بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ میٹا ڈیٹا ہے میٹا ڈیٹا کیا ہے میٹا ڈیٹا ڈیٹا کے بارے میں ڈیٹا ہے کون سے ٹیبلز ہیں کون سے ان کے کالمز ہیں ان کی کیا ٹائپ ہے ٹیبلس کے اندر آپس میں کیا ریلیشن شپس ہیں کیا پراپرٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ میٹا ڈاٹائپ بڑا ضروری ہے اس کے بعد ڈیٹا مارٹس ہیں یہ جو تین چھوٹے آپ کو ہارڈ ڈسک کے سمبل نظر آ رہے ہیں سلنڈر نظر آ رہے ہیں یہ ڈیٹا مارٹس ہیں ڈیٹا مارٹس بزنس اسپیسیفک ہوتی ہیں بزنس اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیٹا مارٹ اکاؤنٹنگ والوں کے لیے ہو سکتی ہے ایک ایچ آر کے لیے ہو سکتی ہے ایک ڈیٹا مارٹ کسی اور لائن آف بزنس کے لیے ہو سکتی ہے لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنا ہے اور پھر ڈیٹا مارٹ بنی ہے اگر خدا نہ خواصہ آپ کہ آپ کسی ایسے سیٹ اپ میں کام کر رہے ہیں جہاں پہلے ڈیٹا مارٹس بنائی گئی ہیں اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان سے ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جائے گا یہ اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر ایک اور سلنڈر دکھایا یہ بھی ایک ڈیٹا مارٹس ہے ایک ڈیٹا مارٹ ہے ڈیٹا مارٹ ڈیپینڈینٹ بھی ہوتی ہیں ڈیٹا مارٹ انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہیں ڈیٹا مارٹ اس سرور کو بھی استعمال کر رہی ہوتی ہیں جو اس پہ ڈیٹا ویئر چل رہا ہے ان کے لیے سپریٹ سرور بھی ہو سکتے ہیں یہ سیپریٹ اور سیم سرور اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے بلکہ پرفارمنس ریزنس کی بنا پہ ایسے ہوگا تو یہ ڈیٹا مارٹس ہوگی اور یہ ٹیئر ون ہے یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس سرور. تو پتا چلا کہ ہم نے ڈیٹا ٹیئر سے ETL کی ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ اور ای ٹی ایل کر کے ہم ٹیئر ون پہ آگے ٹیئر ون سے آگے کیا ہے جی ٹیئر ون سے آگے مول ایپ ہے مول ایپ اگر آپ ایم کو چھوڑ دیں تو او لیپ ہے اول ایپ میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ میں بتایا تھا وچ از آن لائن اینالٹیکل پروسیسنگ مول ایپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ او لیپ ہے لیکن ملٹی ڈائمینشنل ہے ملٹی ڈائمینشنل سے مطلب یہ ہوا کہ ملٹیپل ڈائمینشن ہیں اب آپ کہیں گے جی ایک ہی بات کو دو طریقے سے بتا رہے ہیں یہ ڈیٹیل میں جب ہم لیکچر کریں گے اول ایپ کا آپ کو بات سمجھ جائے گی تو وہ ملٹیپل ڈائمینشنس کو سگنیفائی کرنے کے لیے آپ کو کیوب کی شکل میں دکھا رہا ہوں میں اور اگر آپ غور کریں تو یہ کیوب جو ہے یہ سب کیوب سے بنا ہوا ہے یہ سب کیوب جو ہیں یہ ایگریگیٹ دکھا رہے ہیں مختلف لیولز کے اوپر جب ہم ڈیٹیل میں لیکچر کریں گے اول ایپ پہ تو بات سمجھ آ جائے گی آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو رول ایپ دکھا رہا ہوں یہ رول ایپ اور مول ایپ دونوں ڈیٹا ویئر ہاؤس سے ہی بنے ہیں رول ایپ اسٹینڈ فور ریلیشنل اول ایپ ریلیشنل اول ایپ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ ریلیشنل اسکیما چل رہا ہوتا ہے مول ایپ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو امپورٹینٹ اور سگنیفیکینٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں ہوگا آپ مول ایپ نہیں بنائیں گے رول ایپ نہیں بنائیں گے بنا بھی نہیں سکتے اگر بنائیں گے تو بات صحیح نہیں ہوگی ایشوز ڈیٹیل میں ڈسکس تو یہ اول ایپ سرور ٹیئر ہے جس کو کہ جیسے, جیسے آئی ٹی یوزر سے دور ہٹتے جا رہے ہیں ہم بزنس یوزرس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور اس قربت میں بزنس یوزرس ڈیٹا کو اس حالت میں ایکسیس کرنے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں جب اس میں انفارمیشن نالج اور انٹیلیجنس کانٹینٹ بڑھتا جا رہا ہے تو ہم اب اولا سرور جو ٹی اے ٹو ہے ٹی اے کو کراس کرتے ہیں اور ٹی اے ٹو سے ہم جاتے ہیں کیوری رپورٹنگ کے اوپر کہ آپ کو جو آپ سے مراد جو ہیں ان کے جو سوال ہیں ان کی رپورٹس جنریٹ ہو کے آ رہی ہیں یعنی کہ ویئر ہاؤس پہ کیوریز چل رہی ہیں یہ ایسی کیوریز ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو دو تین سلائڈ پہلے کیوری دکھائی تھی جس میں کہ جوائن انوالو ہو رہا ہے جس میں ملٹیپل کالمز ہو رہے ہیں جس میں پرائمری کی کا استعمال نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ انالیس بھی ہو رہی ہے یہاں پہ ہو سکتے ہسٹوگرامنگ ہو یہ ڈیٹا کسی ایسے ٹول میں جاتا ہو جہاں پہ گرافس بن سکتے ہیں ایسے بہت سے ٹول آپ نے استعمال بھی کیے ہوں گے آپ جانتے ہیں میں کن ٹولس کی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا مائننگ کہ جب تک ڈیٹا ویئر ہاؤس تیار نہیں ہے جب تک ڈیٹا ریڈی نہیں ہے اس وقت تک آپ ڈیٹا مائننگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ کرپٹ ڈیٹا کے ریزلٹس بھی کرپٹ آئیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویسٹ ہے ایفرٹ کا تو یہ ٹولس کا ٹیر ہے جس کو ہم کلائنٹ والا ٹیر بھی کہہ رہے ہیں ٹیر تھری کہہ رہے ہیں. تو یہ تصویر خاصی حد تک کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں بریفلی بہت بریفلی جو میں نے آپ کو کانسیپٹس بتایا تھے وہ آپس میں فٹ ہو چکے ہیں وہ آپس میں فٹ نظر آ رہے ہیں اور اب جو بزنس یوزرز ہیں بزنس یوزرز آپ ان کو کیوری کر سکتے ہیں آپ غور کریں بزنس یوزرس کو جو ایروز آ رہے ہیں ان کی ڈائریکشن بزنس یوزر کی طرف ہے یہ بائی ڈائریکشنل ایروز نہیں ہے یہ ایروز بائی ڈائریکشنل اس لیے نہیں ہیں کہ کسی یوزر کو ڈیٹا کو ماڈیفائی کرنے کی اجازت نہیں ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یوزر ڈیٹا کو چینج نہیں کر سکتا اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا وہ ریزلٹس کو دیکھ سکتا ہے جیسے ایک سلائڈ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤز لیٹس دا بزنس یوزر سی ہاؤ دیر بزنس تو وہ اس سلائڈ سے ظاہر ہو رہا ہے عزیز طلباء اور طالبات اور ساتھیوں مجھے یقین ہے جو ڈیٹیل سلائیڈ ابھی آپ کے سامنے دکھائی گئی اور اس کو ایکسپلین کیا گیا اس سے یقیناً آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ریفرنس سے جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا تھا ہاؤ دے آل فٹ ٹوگیدر تو اس کے ساتھ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا لیکچر نمبر فور ختم ہوتا ہے میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ